الحمد بسم اللہ رب العدم بعد سلط من سلام سیدم سلیم الله فاؤزم الرحيم صلاحت والسلام عليك يا رسول اللہ, يا رسول اللہ يا حبيب اللہ یا اللہ اللہ نور, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور مصنط امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ جل اور فرشتے اس پر ستر بار درود بھیجتے ہیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے اور بالخصوص اس سلسلے کی برکت سے اور اس میں جو مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں جو علمی باتیں ہوتی ہیں ان کی برکت سے ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے اور ساری زندگی ہمیں جب تک زندہ رہے مدنی انعامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سلسلے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ مدنی انعامات کے متعلق کافی وضاحت ہوتی ہے مدنی انعامات کے متعلق کئی مدنی پھول ہم سنتے ہیں اور ہر دفعہ کو ایک مدنی انعام بیان کیا جاتا ہے اور ابتدا میں ہم شیخ طریقت امیر احد سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار کاادری دامد برکات عالیہ کی زبانی وہ مدنی انعام سنتے ہیں اور پھر اس پہ مبلغین دعوت اسلامی کچھ مدنی پھول بیان کرتے ہیں اور یوں ہم اس مدنی انعام پر کس طرح آسانی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم اس مدنی انعام کو مدنی انعامات میں شامل کیا گیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور بھی اس ضمن میں بہت سارے مدنی پھول الحمد تعالی سیکھ لیتے ہیں تو آج بھی سب سے پہلے ہم آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی مدنی انعام جو آج کے سلسلے میں جس میں مدنی پھول ہم سنیں گے وہ مدنی انعام سن لیتے ہیں سلو الحبیب صلیماحت آرام محمد صلی صل الماحت صل علیہ وسلم مدنی انعام نمبر دس کیا آج آپ نے دوران گفتگو کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی نیز تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کی سلو الحبیب صلی الماحۃ علیہ وسلم تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مدنی انعامات جو اسلام بھائیوں کے لیے بہتر مدنی انعامات ہیں ان سے ہم نے یہ سلسلہ ویسے شروع کیا ہوا ہے اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مدنی نام ہیں اسلامی بہنوں کے لیے ہیں پھر جامعات المدینہ کے طلبا کے لیے ہیں اور اسی طریقے سے طالبات کے لیے ہیں مدنی منوں کے لیے ہیں بلکہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں خصوصی اسلامی بھائی جن کو کہا جاتا ہے اس طرح سے مدنی نام جو مدنی انعامات کا بہتر مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے تو اس میں سے آج دس نمبر مدنی نام جو شیخ تریقت امیرہ علیہ سنت کی زبانی ہم نے سنا دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے بارے میں اور تلفظ کی درستگی کے حوالے سے تو ان شاء اللہ تبارک و اس سلسلے میں ہم مدنی پھول سنیں گے سیکھیں گے اور بالخصوص آج کے حوالے سے آپ جو ہے ویسے تو ہر سلسلے میں ہی جیسے کہا جاتا ہے آپ ڈائری اور قلم لے کے بیٹھتے ہی ہوں گے اور بیٹھنا چاہیے اگر نہیں لے کے بیٹھتے کیونکہ بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں جو بعد میں ذہن میں رہتے نہیں ہیں ہمارے جیسے کے شیخ تریقت امیر علیہ فرماتے ہیں کہ حافظے اور ہاضمے دونوں آئی کمزور ہیں تو اس لیے لکھ لیں گے تو قید العلم بالکتابہ یہ قول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو لکھا ہوا ہوگا اب ان اللہ تبار کو مطلب بار بار پڑھتے رہیں گے اب لکھا بھی کس لیے جائے یہ بھی ہونا چاہیے کہ لکھ رہے ہیں تو کس لیے لکھا جاتا ہے پڑھنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اب لکھ دیا اور پھر وہ ڈائری بند کر کے کبھی وہ کھولی نہیں تو پھر بھی اس کے فوائد خاطر خواہ حاصل نہیں ہوں گے تو اس لیے لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں ہمیں یہ یاد رہے اور اس کے مطابق عمل کر سکیں تو ابھی بھی ڈائری اور قلم سنبھال لیجئے اور آج جو مدنی پھول ملے آئے کافی اہم مدنی پھول ہیں بالخصوص دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے مدنی پھول اس سلسلے میں ان کو ملیں گے تو وہ آج کے سلسلے پر جو ابھی سے نیجت کر لیتے ہیں کہ جو بھی مدنی پھول آئے سیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ از ہم سب اس پر عمل کریں گے تو دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے حوالے سے مدنی نام ہے کہ کیا آج آپ نے دوران گفتگو دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی تو سب سے پہلے تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصطلاح ہوتی کیا ہے اور اصطلاحات کی اس سوال کو مدنی نام کو جو مدنی نامات کے رسالے میں شامل کیا گیا ہے تو ظاہری بات کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت ہے تو اس کی اہمیت پر اگر کچھ مدنی پھول عطا کر دیے جائیں اور اصطلاح کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دی جائے الحمد رب ہرب المین والسلام علی سید الانبیاء ای اما بعد فاعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے ہر ادارے اور جو تنظیم ہوتی ہے اس کی اپنی اپنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں تو اب ڈاکٹری کے اندر اپنی ان کی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جن کو مطلب جب وہ استعمال کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر اس کو بآسانی سمجھ لیتا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے یا تحریک ہوتی ہے یا کوئی تنظیم ہوتی ہے تو اس کی اپنی بھی اصطلاحات ہوتی ہیں فوج کی الگ اصطلاحات ہیں اسی طرح پولیس کی الگ اصطلاحات ہیں اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اصطلاحات کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان اصطلاحات کو سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ فلا تنظیم یا تحریک سے وابستہ ہے اسی لیے امیر عالیہ سنت شیخ طریکہ دعوت برکات والیا نے اصطلاحات کو استعمال کرنے والا جو یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے اس کی برکت سے اگر ہر اسلامی میں اپنی گفتگو میں دعوت اسلامی کی ان اصطلاحات کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جب جب جہاں جہاں وہ گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو سے ان کا دعوت اسلامی والا ہونا جو ہے وہ الحمدللہ سمجھا جائے گا ان دعوت اسلامی کا تعارف ہوگا جیسا کہ ہمارے ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کراچی کو باب مدینہ کہا تھا کہتے ہیں اب کوئی شخص ہے وہ کسی دور دراز ملک میں یا شہر میں جاتا ہے اور اگر اپنا تعارف یوں کراتا ہے کہ میں باب مدینہ سے آیا ہوں تو ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ الحمد یہ دعوت اسلامی والا لگتا ہے جبھی اس نے کراچی کے بجائے باب المدینہ کا لفظ استعمال فرمایا تو اس طریقے سے اصطلاحات جو ہوتی ہیں یہ مقصد ہر ادارے میں جو ہے اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں ہر کمپنیز کی ہوتی ہیں ہر شعبے کی ہوتی ہیں اسی طرح میڈیکلز کی میں نے آپ کو مثال دی اسی طریقے سے انجینئرنگ کی ہے اچھا کمپیوٹر کی اپنی اصطلاح ہے گفتگو سے لگ رہا ہے کہ اصطلاح سے مراد جو ہے وہ یہ کہ مطلب کسی بھی تنظیم یا کسی بھی شعبے کے اندر جو ان کہ کچھ خاص الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دیگر شعبہ جات سے ان کو جو ہے ممتاز کرتے ہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مطلب یہ فلاں تنظیم یا فلا شعبے سے تعلق رکھتا ہے شخص اب دیکھیں کمپیوٹر ہے اب کمپیوٹر کی فیلڈ میں بھی الگ الگ اصطلاح سافٹ ویئر کی ایک اصطلاح ہے تو ہارڈ ویئر کی الگ اصطلاح ہے تو مانیٹر ہے تو جی سی پی یو ہے تو مطلب یہ چیزوں کے نام بھی اصطلاحات بھی ہیں اسی طریقے دعوت اسلامی کی اپنی اصطلاحات ہیں ہمارے ہاں جسے فلا آدمی آیا ہے تو آدمی کے بجائے ہم استعمال کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ فلاں اسلامی بھائی آئے ہیں اسی طریقے سے مطلب بیان سنت و برا بیان ہماری اصطلاح ہے ٹھیک ہے نا تو بعض اس کو کتاب بھی کہتے ہیں لیکچر بھی کہتے ہیں تقریر بھی کہتے ہیں تو ہمارے یہاں مدنی ماحول میں اس کو سنت و برا بیان جو ہے یہ کہا جاتا ہے اسی لیے اس, اس کا مقصد جو ہے یہ دعوت اسلامی کا تعارف اور کسی بھی مذہبی تحریک سے وابستگی کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو اصطلاحات کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ خاص مذہبی تحریک سے وابستہ الحمد اور دعوت اسلامی کی اصطلاح جیسے آپ نے بتایا کہ ہر شعبے یا ہر فیکٹری یا ہر کمپنی کی اصلاحات ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کی صلاحات تو وہ ہیں کہ جو اس کا اسلام سے لگاؤ کا بھی ایک وہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو اصطلاح بولنے والا ہے اس کا اسلام سے بھی لگاؤ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے فلاں آدمی آیا فلاں شخص آیا لیکن ہمارے ہاں ایک کوئی مسلمان آیا تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ اسلامی بھائی آیا یا کوئی مسلمان عورت آئی تو اسلامی بہنیں اس میں یہ استعمال کریں گی کہ یہ اسلامی بہن آئی تو یوں ایک اسلام سے دلچسپی اور اسلام کی اہمیت بھی یوں الحمدللہ اجاگر ہوتی ہے باب المدینہ جو, جو میں نے عرض کیا نا باب المدینہ کراچی کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے بھی پاکستان سے مدینہ شریف جانا ہوتا ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو تو اس کی فلائٹ جو ہے نا وہ مدینے بابل مدینہ سے گزر کر جائے گی یہی سے جاتے ہیں تو یہ باباردین گیٹ کو کہتے ہیں یعنی مدینے کا دروازہ یعنی پاکستان والوں کے لیے یہ مدینہ شریف کا دروازہ یعنی یہاں سے گزر کر جائے گا تو اسی لیے امیر احل سنت اسے باب المدینہ فرماتا ہے الحمدللہ اور بالخصوص پہلے جب شیپ کے ذریعے جاتے تھے تو جاتے ہی سب یہیں سے تھے اب پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے دیگر شہروں لیکن یہاں سے گزر کے جاتے ہیں تو یوں دعوت اسلامی نے یعنی شہر کا یوں کہ نام تبدیل نہیں کر دیا کہ نام تبدیل کر دیا ایک اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی اپنی کہ اپنی اسلام اس کو باب المدینہ کہا جاتا ہے اس طرح دیگر بھی کئی شہروں کے نام جو ہے دعوت اسلامی نے یوں اپنی اصطلاح میں الحمد ان کے یوں رکھا ہوا ہے جیسے باب المدینہ مدینہ کا دروازہ تو جیسے مرکز لاہور لاہور کو مرکز ال اولیا ہے حضور داتا گنجش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے اولیا کرام کا مرکز ہے تو اسی طرح مرکز اولیا دعوت اسلامی والے لاہور کو کہتے ہیں اسی طرح ملتان تو اسے ہماری اصطلاح میں دعوت اسلامی کی زبان میں مدینت اعلیا کہتے ہیں یعنی اولیا اکرام کا شہر کیونکہ سی اولیا کرام کے مزارات ہیں وہاں پر اسی طریقے سے فیصل آباد کو ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں سردار آباد کہا جاتا ہے کیونکہ حضور محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب احمد اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف وہاں پر موجود ہے تو اس نسبت سے سردار بات کہتے ہیں یہ تو آپ نے چند شہروں کا وہ بیان کیا کہ چند شہروں کے نام دعوت اسلامی کی اصطلاح میں یعنی اصطلاح گویا کہ ایک دعوت اسلامی کی ہے کہ یہ رکھے ہوئے ہیں تو دعوت اسلامی کی مزید کچھ اصطلاحات جو ہے وہ بیان کر دی جائیں مختلف موضوعات پہ کہ اس سے مطلب مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں انشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوگی اور یہ بھی اس بات کو مطلب نجیت کر لیتے ہیں ہم سب کہ جو دعوت اسلامی کی اصطلاحات ابھی بیان کی جائیں گی بتائی جائیں گی تو ظاہر بات ہے ساری کی ساری اصطلاحات کو تو ایک ہی دفعہ میں یوں بیان کرنا یہ تو ممکن نہیں آپ جب اس ان اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں با... عملی طور پہ آ جائیں گے تو آپ بھی ان اصطلاحات کو سنیں گے اور بولیں گے تو یوں عادی ہو جائیں گے تو ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ جو اصطلاحات ابھی مبلغ دعاء اسلامی ہمیں چند ایک بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کریں گے الحمدللہ والسلام علی سید امّا باطف عز بلّہ منشی طرزم اللہ رحمٰن رحم ابھی جو یہ مرکز الایا کا نام لیا نا تو مجھے وہ ایک یاد آ گیا ایک مرتبہ یہ اصطلاحات کے فوائد کیا ہیں اس پر بھی قلعہ ہو رہا تھا کہ اصطلاحات کیوں ہوتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں تو وہ ایک اسلامی بھائی تھے اسلامی بھائی بھی ہماری اصطلاح ہے کہ وہ ہم مرد یا لڑکے یا لوگ نہیں کہتے اسلامی بھائی کہتے ہیں تو میں نے جیسا کہ اسلامی بھائی کہا یا مرد نہیں کہا تو ہر دعوت اسلامی والے کو چاہیے کہ وہ جو بھی دعوت اسلامی کی اصطلاحات ہیں وہ یاد بھی رکھیں اور بولا بھی دی دی اسلامی بھائی صاحب کی مراد جو امام والا یا ہر مسلمان ہی اسلامی بھائی ہے دیکھا جائے تو ہر مسلمان اسلامی بھائی ہے نا جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلامی اسلامی بھائی تو اس کو اپنے کمپنی اصطلاح بنا لی کہ اسلامی بھائی یعنی دعوت اسلامی کی اصطلاح اس میں ہر مسلمان کو بھلے وہ مامے والا ہو یا نہ ہو مسلمان ہے تو اس کو اسلامی بھائی کہا جائے لیکن اس میں ایک احتیاط یوں ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو تو اسلامی بھائی کہہ سکتے ہیں کہا جا سکتا ہے وہ اسلامی بھائی ہی ہے لیکن جیسے کہ مثال کے طور پر اب وہ کہے کوئی کہ وہ میں جھیل گیا تو اتنے سارے قیدی اسلامی بھائی تھے تو اب وہ کوئی سن لیں دعوت اسلامی کی اس کلا میں اتنے سارے لوگ نہیں کہتے نا اسلامی بھائی کہتے ہیں تو اب کوئی ان کو یہ پتا ہے کہ دعوت اسلامی کی اصلاح میں لوگ نہیں کہتے بلکہ اسلامی بھائی کہتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ کیا جھیل میں اسلامی بھائی تھے دعوت اسلامی والے میں بھی ہوتے ہیں ہاں تو دعوت اسلامی والے جیل میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کسی جرم کے تحت جیل میں نہیں جاتے بلکہ الحمد للہ قیدیوں کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں الحمد تو یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ اگر ہر کسی کو یوں اسلامی بھائی کہہ دیا نا تو بولے بھائی وہ کسی اسلامی بھائی تو وہ یا اس نے اس کو اس اسلامی بھائی نے اس کو مارا تو لوگوں کی سمجھ میں تو یہ آئے گا نا کہ سبز امامے والے تو عموماً عوام میں بھی اسلامی بھائی جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں کو ہی کہا جاتا ہے جیسے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے کوئی سبز امامے والا جائے گا تو کوئی کسی کو بلانا ہوگا جو دعوت اسلامی سے کچھ وابستہ ہے اس کو پتا ہے تو وہ اس کو یوں بلائے گا نام نہیں پتہ تو اسلامی بھائی اب کوئی ایک عام بندہ جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمان اسی کا دوست ہے اس کو پتا بھی ہے کہ مسلمان ہے تو وہ اس کو اسلامی بھائی نہیں کہے گا اس کو نام تو نام اے بھائی سنیے اس طرح ہے تو دعوت اسلام میں کیونکہ اسطلاح ہے نا تو وہ اسلامی بھائی پھر وہ عموماً یہ سبز امام اور جو دعوت اسلام کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے ورنہ اگر ہر حق کو کہنے لگے تو میں نے بھی بتایا کہ اس کے یوں سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو اسی طرح مجھے مطلب کہ یہ مرکز الولیہ کا نام لیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایک نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ تربیتی اجتماع ہو رہا تھا تو, تو ایک شخص آ کر وہاں پر بیٹھ گیا خدو خال سے وہ مذہبی املی والا ہی لگتا تھا لیکن مجھے کچھ اس پر مجھے کچھ مشکوک سا وہ لگا تو کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو ظاہر ہے کہ واچ کیا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں تو ہر ایک کو واچ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کا بہترین نظام ہوتا ہے تو مطلب یعنی کہ ایسا سیکورٹی کا الحمدللہ نظام ہے کہ پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے سوچے کہ پر مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے الحمدللہ رب ربی وہ ضرورت بھی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت بھی فرما نامی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مطلب کہ وہ ہوا نا تو یہ واچ کرتے ہیں تو یہ گیا ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ان سے حال حوال پوچھا نام پوچھا تو وہ مطلب اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میں نے بہت مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے اور میں یہاں بھی گیا ہوں اور وہاں بھی گیا ہوں تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں تو کہا میں لاہور سے آیا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھ لیا کبھی مرکز الولیا گئے ہیں آپ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں مرکز الولیا نہیں گیا ہوں میرے جانے کی نیتیں مرکز الولیا میں جاؤں گا اب یہ سمجھ گئے کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہے نا سمجھ لو کہ رہا ایک طرح سے نا پہچان اس کو تو یہ فائدہ ہوا نا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ مرکز الاولیاء تو ظاہر ہے کہ وہ جو دعوت اسلامی والے لاہور کو مرکز الاولیاء کہتے ہیں ابھی یہ کہتا تھا کہ میں لاہور سے آیا ہوں اور اب کہتا ہے کہ مرکز الاولیاء میرے جانے کی نیت پہ جاؤں گا تو یوں مطلب کہ اس کے اصطلاح کے اصطلاح اصطلاح کے فوائد ہیں اشتلاح تا کے نیچے جو ہے زیر اس کا تلفظ یہ اصطلاح کیونکہ تلفظ کی درستی والا بھی مدنی نام ہے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے پاس جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قلم اور یہ رکھ لیں کہ کچھ اصطلاحات بھی بتائی جائے گی تو وہ بھی تحریر فرما لیں یا تلفظ کی درستی کے لیے جو جو مدنی پھول ملیں تو وہ بھی ان کو تحریر فرما لیں تو یہ مطلب کہ اصطلاحات کے فوائد ہے اب کوئی ہے جیسا کہ فرمایا کہ مرکز رولیا کوئی گیا کوئی اسلامی بھائی ملتے ہیں دعوت اسلامی والے ہی ملتے ہیں مدنی گلیا میں ملتے ہیں. اب السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کیا ہے اب وہ کہے کہ خالد مدنی اب خالد مدنی سے کیا مرات اب اصطلاح جس کو پتہ ہوگی نا یاد ہوگی وہ سمجھ جائے گا کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی ان اسلامی بھائیوں کو کہتے ہیں جو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامعت المدینہ ہے وہاں سے درس نظامی کر کے عالم بناؤ ان کو دعوت اسلامی کے اصطلاح میں مدنی کہتے ہیں اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ عالم جو ہوتے ہیں مدنی اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا درمیان میں بیٹھے ہوں گے کہ مدنی اور پھر ظاہر بھی نہیں کرتے ظاہر کوئی ہے یہ تو نہیں بولیں گے کہ میں عالم ہوں تو یہ ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو اب اس نے پتا ہے نا خالد مدنی تو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے مدنی تو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اپنے آپ کو یہ نہیں بولے گا میں عالم ہوں کہے گا مدنی اپنے نام کے ساتھ تو یہ مدنی یہ ایک دعوت اسلامی کی اصطلاح ہو گئی اسی طرح جو ہے اب کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں تو وہ کہ میں وقف مدینہ ہوں وقف مدینہ کیا بولے وقف مدینہ دعوت اسلامی کی یہ بھی اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی اصطلاح اصطلاح میں وقف مدینہ اس کو کہتے ہیں جو جس نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کو پیش کر دی سبحان عرص کہ عرص عرص آپ عرص ہمیں رائے خدا کے لیے پیش ہے کہ آپ ایرے بھی, بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی پیش کر دیں الحمدللہ ایک تعداد ایسے اسلامی بھائیوں کی الحمدللہ جو اپنی زندگیاں اپنی جوانی امیر علیہ سنت فرماتے کے لٹائے ہوئے ہیں دن رات مدنی کاموں میں لگے رہتے ہیں ہر وقت مدنی قافلوں کے مسافر رہتے ہیں الحمدللہ پہاڑوں پر میں صحراؤں میں کہاں کہاں جا کر بس جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے جو وقف مدینہ ہونا چاہتا ہے کہ وہ والدین کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور یہ سارا ایک اس کا نظام مدنی تربیت گاہ جو ہماری ہے وہاں سے رابطہ کر کے جو کرنا چاہے تو وہ معلومات کر سکتا ہے تو یہ وقفہ مدینہ یوں جو ہے ہماری یہ کوئی نہیں کہے گا میں نے اپنی زندگی دعوت اسلامیہ کو دے دی وہ کہے گا میں وقف مدینہ ہوں ٹھیک ہے نا پھر یہ مدنی قافلہ یہ خود ایک اسطلاح ہے مدنی قافلہ ہمارے یہاں یوں نہیں ہے کہ وہ چلا گیا ایسا نہیں رائے خدا میں سفر کرنے کو تین دن بارہ دن تیس دن تو اس کو جو ہے مدنی قافلہ کہتے ہیں اب یہ مدنی قافلہ بھی استلاح ہے مدنی انعامت خود استعلا ہے مدنی انعامات جو ہوں یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے نیک مدنی مدنی مدنی چینل کے ناظرین یہ سنتے رہے اور یاد بھی کرتے رہے جیسے پہ پہلے مبلک ادا سامنے بھی ابھی بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ترقی دے کہ لکھتے جائیں یہ اصطلاحات تو مدنی قافلہ اور مدنی انعام تو بالخصوص یہ لکھ لیں آپ مدنی قافلے تو آپ کے علاقوں کی مساجد میں آتے ہوں گے تو آپ بھی ہو سکتا ہے بسوگات ان کو قافلے میں نہ کہتے ہوں کہ وہ اسلامی آباد مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ نیکی کی دعوت دینے آئے ہوئے ہیں یا اس طرح مختلف آپ اس میں کہیں گے تو مین اس کو کیا کہنا ہے ہم نے جب ہماری مسجد میں اسلام بھائی تین دن بارہ دن یا تیس دن یا بارہ ماہ کا کافلا بھی ہمارے علاقے سے جا رہا تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے مدنی قافلہ پھر اس میں بھی یوں ہے کہ جیسے کوئی ایک ماہ کا مدن ہے آپ کتنے دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اب وہ کہ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں تو ایک ماہ ہماری افطلاح نہیں تیس دن کے مدنی قافلے میں اچھا یہ قافلے میں چلو یار تیس دن کوئی اسلام میں کہتے ہیں وہ سامنے ایک ماہ وہ کہتے ہیں نہیں تیس بھی کہتے ہیں یہ بات تو ایک ہی ہے نا لیکن اصطلاح ہے نا بات وہی اصطلاح ہے یہ ہماری اب दर... بھی ہے تیس کو جو ہے تیس قرآن پاک کے پارے بھی تیس ہیں سبحان اللہ اور جنت میں جو شخص جائیں جو مطلب داخل ہوں گے جو مسلمان سہانند تو ان کی عمریں بھی تیس ہی ہوں گی سہیا ند یعنی دعوت اسلامی کی اصطلاح بھی ہوگی اور سات نسبت بھی ہوگی جی تو یہ اصطلاح ہے اس میں تقریبا نسبتوں پر بھی ملے گی اور پھر امیر علیہ سنت کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ عربی میں ہونی چاہیے اصطلاحات جیسے ہمارے یہاں وہ کہتے ہوئے اس کی سیٹنگ کر لو اب سیٹنگ جو ہے یہ ہماری اصطلاح نہیں ترکیب کر لیں نا. اسی طرح کمرہ نمبر پانچ میں چلے جائیں کمرہ ہماری اصطلاح نہیں مکتب یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے اسی طرح قافلے میں نکلو قافلے میں چلو قافلے میں نکلو نہیں قافلے میں سفر کریں سفر. اسی طرح جیسے کہ کسی کو کنونس کرنے کے متعلق ہے تو کنونس نہیں کرنا نہیں کہیں گے اب ذہن بنائیں محنت کریں لگے رہیں اس کام کے لیے محنت کریں تو فائدہ ہوگا محنت کریں نہیں لگے رہیں نہیں یہ ہماری اصطلاح نہیں کوشش کریں اسی طرح جیسے کہ اسلامی بھائیوں کا کہا گیا کہ مرد لوگ نہیں کہتے تو اسی طرح عورتوں کو اسلامی بہنیں کہا جاتا ہے اسی طرح خواتین کا اجتماع یا عورتوں کا اجتماع یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے. اسلامی بہنوں کا اجتماع اسی طرح مشورے میں آئیں تو مشورہ ہماری اطلاع نہیں ہے مدنی مشورہ ہماری ہے آپ مرکز میں آ جائیے گا تو مرکز ہماری اططلاع نہیں مدنی مرکز ہماری ہماری اصطلاح ہے یعنی عام طور پر اصطلاحات سے جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی اصطلاحات سے وہ ایک مدینے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق مدینے سے نسبت اور وہ بہت ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر چیز اس میں مدنی جیسے آپ نے کہا جامعات المدینہ مدرسات المدینہ ابھی جیسے دعوت اسلامی نے دارالمدینہ پھر مدنی قافلہ مدنی ناباد تو مدینے سے بہت زیادہ الحمد للہ اک ہیں الحمد للہ تو ہر جگہ مدینہ مدینہ ہو گیا سبحان اللہ الحمد میرا علیہ سنت دامت برکات مخالیہ کی نگاہ جس طرف اٹھتی ہے وہاں مدینہ مدینہ ہو جاتا ظاہر ہے جس کو جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ زیادہ کرتا ہے تو ہمیں مدینہ سے محبت ہے تو مدینہ کا تذکرہ کرتا ہے مدینے والے آکا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو مدینہ سے محبت مد... ہے نا الحمد للہ میرا آتا علیہ صلاحت وہاں آرام فرمائیں ان کی نسبت سے مدینہ سے محبت ہے نا من عمیر اللہ صلیت نے تو فرمائے نا کہ جیسے اگر امریکہ میں اگر علیہ صلاحت وسلام تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم امریکہ امریکہ کرتے ہیں تو مدینہ سے محبت اسی لیے کہ اقا علیہ وسلام اور تشریف فرمائیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح فوراً یہ کام کر لو ارجنٹ یہ کام کر لو نہیں ہماری اصطلاح ہے ہاتھوں ہاتھ ہاتھوں ہاتھ یہ کام کر لیا جائے اس طرح یہ گونگے بہریں نابینا تو اب دیکھیں گونگے بہرے ہو نہ بینا یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ماشرے میں ایک یہ پسا ہوتا طبقہ ہے ان کو کوئی بلاتا نہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتا ان کوئی کام پر بھی نہیں رکھتا کوئی کام پر بھی رکھتا ہے تو کام بہت لیتا ہے لیکن اس کو جو ہے سمجھ لو کہ تنخواہ کم دے گا گھر میں بھی سب لوگ بیٹھے ہوں گے ہنس رہے ہوں گے تو یہ بیچارہ اکیلا بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہو کس بات پر ہو یہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں تو یہ بہت پوچھے گا کہ بتاؤ کیوں ہو تو اس کو کوئی بتائے گا بھی نہیں اس کو کوئی بھی نہیں کرواتا اب دیکھیں ان کی امیر علیہ سنت نے ہمیں کیا اصطلاح دیے گونگے بہرے نابینا دیے خصوصی اسلامی بھائی ان کو خصوصی اسلامی بھائی ہم کہتے ہیں گونگے بہرے نہیں کہتے خصوصی اور جیسے عام ہے جو دیکھ سکتے ہیں جو بول سکتے ہیں ان کو عمومی اسلامی بھائی تو یہ ہماری کو زیادہ اہمیت دی گئی الحمد اسی طرح کچن کینٹین نہیں متبخ یہ ہماری اصطلاح ہے یہ علم کا لفظ عربی جو چوکیدار نہیں بواب یہ ہماری اصطلاح یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے نے پہلے بتایا کہ اصطلاحات میں اکثر جگہ پہ ایسا ہے کہ وہ عربی الفاظ کو ترجیح دی گئی ہے جی جی جی جی عامر علیہ سنت خواہش بھی یہی اسٹال نہیں بستہ مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگا ہوا ہے تو اسٹال ہماری اصطلاح نہیں ہماری اصطلاح ہے مکتبۃ المدینہ کا بستہ یا یہاں بستہ لگا لیجیے یہ ہماری اصطلاح ہے اسی طرح چندہ جمع کرو فنڈ کرو نہیں مدنی اطیات یہ ہماری اصطلاح ہے تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ ان شاء ہم بھی دعوت اسلامی کی یہ جو اصطلاحات چند ایک بیان کی گئی ہیں تو یہ تو چند ہے بہت زیادہ اصطلاحات ہیں تو ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ یہ اصطلاحات ہم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے حاصل کیا کریں آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں ان آپ سب آپ کو یہ سننے کو ملے گی اور سنتے جائیں گے یاد کرتے جائیں گے اور یوں عادت بھی بن جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ حضرت وجل تو حاصل کرنے کا بھی بتا دیں آپ ظاہر ہے کہ بہت سارے اصطلاحات ہیں تو اس سے مختصر وقت میں تو ساری بیان نہیں کی جا سکتی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر اس یہ جو اصطلاحات والا پیج ہے اس کو شائع کیا گیا ہے تو وہاں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے تو وہاں سے آپ یہ اصطلاحات والا پرچہ حاصل کر لیں اگر آپ کے قریب میں کہیں مکتبہ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو پر آ جائیں اور وہاں سے آپ یہ اصطلاحات والا پرچہ لے لیں ان شاء اللہ آپ کو یہ اصطلاحات یوں ایک ہی جگہ پہ کافی ساری مل جائیں گی اور یوں ان کا استعمال آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا یاد کرنا آسان ہو جائیں گی اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت زیادہ اس کی جیسے عادت جو بنانی ہے نا تو وہ مدنی ماحول میں آپ عملی طور پہ آ جائیں اور انشاءاللہ شاء اللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدنی نامات کا رسالہ جو ہے فکر مدینہ کر کے اس کو پر کرتے رہیں گے اور اجتماعات میں آئے جائیں گے کے ساتھ بیٹھیں گے ان یہ ساری اصطلاحات کی عادت بن جائے گی تو اصطلاحات کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا اور اس کے حوالے سے الحمد للہ اسلم میں کافی سارے مدنی پھول ہم نے سننے کو ملے تو ساتھ ہی اس مدنی انعام جس پہ آج ہم مدنی پھول لے رہے ہیں اس میں تلفظ کی درستگی کے اعتبار سے بھی جو بتایا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد برکاتہم العالیہ نے تو اب تلفظ سے کیا مراد ہے اور اس کی درستگی کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے کچھ مدنی پھول مل جائیں تلفظ کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کی حرکات و سکنات یعنی زبر زیر پیش جزم کے مطابق زبان سے صحیح طور پر ادا کرنا اب اردو جو ہے یہ ایک بہت وسیع زبان ہے اس کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں اس میں جو ہے مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں مثلا عربی ترکی سندھی گجراتی بنگالی انگریزی فرانسیسی پرتگالی لاتینی وغیرہ کے الفاظ بھی جو ہیں پائے جاتے ہیں تو تلفظ کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر تلفظ بعض اوقات اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو معنی میں مطلب تبدیلی آ جاتی ہے اب ایک مشہور لفظ ہے جیسے کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کہتے عام طور پہ کہتے ہیں متوفی متوفی کہتے ہیں نا تو متوفی یہ لفظ جو ہے یہ تلفظ درست نہیں صحیح جو درست تلفظ ہے وہ متوفا ہے اب متوفی اور متوفا میں فرق کیا ہے متوفی کے معنی جو سے ہم عوام استعمال کرتے ہیں مرنے والے شخص کے لیے تو متوفی کے معنی ہے وفات دینے والا کا مقصد یہ لفظ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کہ ذات پاک کے لیے ہے یہ متوفی وفات دینے والا تو جبکہ متوفا اس جاندار کو کہتے ہیں کہ جسے وفات دی گئی جسے موت دی گئی جسے وفات دی گئی تو اب جو شخص مر گیا تو اب ماض نیت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے متوفی کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ نے پتا کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے لیے ہے وہ مطلب اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس مرنے والے شخص کے لیے تو اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں اب مشہور لفظ ہے مرشد مرشد کو بعض لوگ بولتے ہیں مرشد پنجاب میں اس طرح زیادہ بولا ہے جی ہاں سیدی مرشدی اس طرح کے الفاظ نارے مطلب مقصد ملتے تو مرشد کے معنی ہے ہدایت دینے والا مرشد کے معنی ہے ہدایت دینے والا اور مرشد کے معنی ہے جس سے ہدایت دی گئی یعنی اس کو یوں سمجھ لیئے آتا لفظ میں کہ مرشد کے معنی ہے پیر, پیر اور مرشد کے معنی ہے مرید یعنی بالکل یہ تو تبدیل بالکل تبدیل ہو گیا اب اپنے پیر کو جو ہدایت دے رہے اپنے پیر کو کہے مرشد یا مرشد تو اس کا مقصد ہے ہم اسے مرید کہہ رہے ہیں تو نیت تو یہ نہیں ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو سیدی مرشدی اس طرح کے لفظ ہوتا ہے تو بہت اس کا جو ہے نا وہ آ... معنی جو ہے غلط بنتے ہیں اسی طریقے سے استعمال کیا, جاتا... استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فلاح شخص جو ہے وہ وہ باہر کھڑے تو باہر جو یہ بھی غلط ہے یہ تو عام طور پہ تقریباً اکثر کو دیکھا کہ یہی بولتے باہر ہی بولتے ہیں دیکھا گیا ہے دیکھا جائے اگر ہماری گفتگو کا پوسٹ مارٹم کیا جائے نا لغت کے حوالے سے تو شاید ہمارے معاشرے میں کہا جائے کہ 99% نائن غلط تلفظ کا استعمال ہوتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا اسی طرح امیر علیہ سنت دامد برکار والیا کی بارگاہ میں کچھ اسلحمیں حاضر تھے جامعات المدینہ کے طلباء ہیں تو ان میں سے شاید ایک نے عرض کی کہ یا سیدی آپ نے ہمارے بہت سارے تلفظ کی غلطیاں درست کر دیں تو امیر علیہ سنرت برکات والیہ یہ مسکراہ فرمائے کہ میں آپ کی اس غلطی کی غلطی کو بھی درست کر سکتا ملت. یعنی غلط, غلط لفظ بھی غلط ہے تلفظ جو ہے یہ غلط ہے صحیح جو تلفظ ہے وہ غلط ہے اور غلط, غلط جو ہے, وہ غلط ہے. نہیں ہم غلط کو بھی غلط کہتے ہیں غلط کو بھی غلط کہہ کر غلط ہی, غلط ہی کرتے ہیں غلط ہی کرتے ہیں اسی طرح دوران گفتگو پتہ نہیں چلتا اسی طرح درست جو ہے نا یہ بھی تلفظ درست نہیں ہے درستی ہے صحیح تلفظ جو ہے وہ درستی ہے تو اسی طرح بہت سارے جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں اب اس کی اہمیت یوں آپ سمجھ لیجئے کہ امیر علیہ سننا داما برکاز کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں الحمدللہ للہ تر hmm. یہ چھپ چکی ہے اور اس سے بے شمار اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدن انقلاب برپا ہو چکا ہے تو امیر اہل سنت نے اس فیضان سنت بلکہ اپنی تمام تر جو ہے رسائل اور کتب میں اعراب کا بہت زیادہ خیال رکھا یعنی اتنے زیادہ اعراب لگائیں اتنے زیادہ اعراب لگائیں کہ بلا مبالغہ اگر ہم فیضان سنت کے اعراب کو اگر گننا شروع کریں کہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے کتنے اعراب لگائے ہیں تو شاید اردو کے اندر سب سے زیادہ اعراب جس کتاب میں لگائے گئے ہوں اس کتاب کا اسے انعام دے دیا جائے یعنی اگر کہا جائے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شاید اس کا نام آ جائے کہ کسی بھی اردو کتاب کے اندر جو لغت کی کتاب نہیں لغت میں تو اعراب ہوتے ہیں لیکن یہ لغت کی کتاب نہیں اس کے باوجود جو ہے امیر علیہ سنت دامد برقع مالیہ اتنا زیادہ التظام کرتے ہیں اور ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جتنا زیادہ جتنا وقت کتاب کی تصنیف میں لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ وقت اعراب لگانے میں لگتا ہے اور امیر عالیہ ص اللہ دام اور برکات مولیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی رسالہ حتّہ کہ کوئی چھوٹی سی اگر کوئی مکتوب یا پرچی بھی کسی کو دیں گے تو اس میں بھی اعراب کا جو ہے وہ مقصد التزام ہوتا ہے اور اس پہ توجہ ہوتی ہے تو اس کے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم درست الفاظ استعمال کریں گے تو درست تلفظ استعمال کریں گے تو معنی میں فساد نہیں ہوں گے تو امیر علیہ سنت کے بیانات کو بھی اکثر سنا ہے کہ گفتگو میں اگر جیسے کہ بولتے بولتے اگر غلط تلفظ نکل گیا تو پورا ہمارے پاس آشا کی طریق امیر علیہ سنت کا ایک کلپ موجود ہے ماشاء اللہ جس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح کے مطلب تلفظ کی درستی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت دلائی اور آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب آئیے سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی صل اللہ تعالی علیہ وسلم لفظ محمد کو بگاڑ کر جو آج کل بولتے ہیں نا محمد محمد یہ انگلش میں محمد بولتے ہیں محمد مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں اس کو بگاڑتے ہیں اس میں پاک کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب بھی اگرچہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہوتی بندہ مراد ہوتا جس کا نام محمد رکھا گیا ہے یا محمد علی تو اب اگر درست پکار سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس لفظ کو نہ پکار ہے علی بھائی بولتے اس کو جیسے میں خود محمد نام تو ہزاروں بار رکھا ہوگا لیکن پکارنے کے لیے الگ سے نام دیتا ہوں عرف محمد نام عرف فیضان رضا عرف شبیر رضا اس طرح کا کہ جس میں مطلب ہے نا کہ وہ بگاڑنے کا امکان جو ہے نا کم ہو جائے شبیر رضا میں بھی بس یہ ہماری قوم میں تو شبیر کو سبیر صبیر بولتے ہیں سبیر میمن قوم میں اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان افیزان بھی ہوں تو فیجان بولتے ہیں پہجان اب اس کا کیا علاج کریں رجا رضا کو رجا بارہ لے کہ یہ نام حت امکان درست پکارنے چاہیے اور محمد یہ تو اتنا پاکیزہ نام ہے کہ اس پر ہماری جانیں قربان اس نام سے پکارنے کے بجائے اور نام سے عرف رکھا جائے اور اس سے پکارا جائے اسی میں آسانی ہے ورنہ بگاڑتے ہیں تقریباً اگر نا کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن بگاڑتے ہیں نام اردو والے بھی بگاڑتے ہیں کوئی اردو والے سب یعنی ٹھوکے نہیں ہوتے بگاڑتے ہیں. بہت یعنی نام بگاڑنا تو ہر برادری میں اس وقت عام ہے عرب لوگ بھی بگاڑتے ہوں تو نہیں ہے. ان کیا بھی مخارج جنہوں انہوں نے بھی تبدیل کر دیا ساکھ کو تھا پڑتے ہیں انہوں سلاسہ کو تنہتا صحب کو توب وہ میں بغداد شریف میں حاضر تھا وہ... حضور غوف پاک کے مدار پر تو ایک جگہ ان کے شہزادے کا مدار تھا وہ سیدنا عبد الجبار ربی اللہ تعالیٰ نے تھے تو ان کی بارگاہ میں حاضر تھا میں وہ بار سے وہ بس اس طرح کے مزار نہیں بنے شہداد ہو کے باقاعدہ جو نظر آئے اس وقت تو نہیں تھے دروازے بند تھے اور اس طرح اندر یہ اندر ہے قبر شریف تو وہ وہاں جو خادم جو تھا وہاں کا وہ مجھے تعارف کرانے لگا کہ غبار کہتا لا عبد الجبار وہ تھا لا عبد وہ بیچارہ وہ الگ عربی تھا مصر کا تھا لیکن عربی اس کی حالت آپ کے سامنے کہ وہ جیم اس سے نہیں لکھتا وہ سمجھتا تھا میں غلط بولتا ہوں الگ جبار اللہ تعالیٰ کا اسم میں گرامی ہے صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا جبار تو غبار کہنا تو اس کا بہت تب کیا کریں عربوں کی بھی پوزیشن بس فصاحت تو اسی لیے بس اس درست مخارج سب کو سیکھنے چاہیے عرب ہو یا عربی ہو یا اجمی ہو سب کو تاکہ قرآن پاک بھی درست ہو دنیا میں جگہ جگہ اپنے اپنے انداز پر لوگ پڑھتے میں کولمبو میں گیا تھا تو وہ کسی جگہ ختم میں شرکت کا موقع ملا تو کوئی تھے مولانا صاحب وہ انہوں نے سورہ فاتحہ اور جب پڑھنے تھے سورہ فاتحہ میں مجھے تو حیرت میں ڈال دیا انہوں نے وہ غربو میں اپ کو سمجھانے کے لیے اس کی نقل کر دیتا ہوں غیر المغلوب الیہم وللدین <سؤال> <سؤال> ارے میں <منہ> نے <سؤال> یہ کیا پڑھا نیک دوات سے نہیں ادا ہوتا تھا اور نام پڑھتا تھا پتہ چلا کہ وہاں بھی لوگ لام یہ لوگ نام پڑھتے یہ مخصوص وہاں قوم ہے اس کو تمل ہاں تیمل میرا خیال ہے جو مسلم جو ہے تیمل ان سے شاید ادا نہیں ہوتا آسانی سے تو جو کے سیکھتے ہیں ان کا ادا ہوتا ہوگا جنرل جیسے ہمارے یہاں کو سواد بولتے ہمارے ہاں عین کو الف پڑھتے شین کو سین پڑھتے شین سین سواد سا کا فرق نہیں کرتے فرق نہیں کرتے وہ سب کو سین ہی پڑھتے وہی جھا پڑھتے ہیں رمجھان رم رمضان چلو اردو میں نہیں بولیں, گے زواد بولیں گے رمضان لیکن رمجھان تو نہیں ہے نا میم پر بھی زبر ہے جزب نہیں ہے رمضان بولتے ہیں تو رمضان نہیں ہے رمضان قرآن لفظ ہے جس طرح قرآن پاک میں اس طرح پڑھنا اچھا ہے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تلفظ کی درستی کے اعتبار سے آپ نے بھی کچھ مدنی پھول دیے شیخ طریقہ میر اہر سنت کے اس گفتگو سے بھی بہت سارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو الحمدللہ ملے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلفظ کی درستی ہم کریں کیسے اس کے لیے کیا کیا جائے تلفظ کی درستی جیسا کہ ابھی ہم نے یہاں پر سنا بھی کہ ابھی راہل سنت دامت برکات عالیہ اپنی تفنیف میں اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں تو پہلے تو یہ کر لیا جائے کہ ایک ڈائری لے لیں ایک صفحہ لیں کوئی اس میں دو کالم بنا لے ایک میں غلط اور ایک میں صحیح ٹھیک ہے اب جو غلط تلفظ ہے اس میں پتہ چل جائے گا عراب کے ذریعے میں پتہ چل جائے گا ابھی اعراب کو بھی ہم کہتے ہیں نہیں تو غلط میں آراب لکھ لیں اور صحیح میں جو ہے اے لکھ لے صحیح نا اسی طرح اصل تو اصل اصل تلفظ ہے اصل نہیں ہے ہم اصل کہتے ہیں تو غلط میں اصل لکھ لیں اور صحیح جو ہے اس میں اصل لکھ لے اسی طرح قبر فجر اصر قبر شکر قبر شکر تو یہ فجر عصر صبر شکر تو یہ چار صفحات فیضان سنت سے پڑھنے اور سننے والا جو ہمارا مدنی انعام ہے نا تو میرا مشورہ یہ ناقص مشورہ ہے کہ جب یہ چار صفحات روزانہ پڑھنے ہوتے فیضان سنت سے تو وہ پڑھے تو اپنی جو فیضان سنت ہے اس میں ایک قلم اپنے پاس رکھ لے اور مطالعہ کے دوران جو ہے یہ مطالعہ یہ بھی صحیح تلفظ ہے نا مطالعہ نہیں تو مطالعہ کے دوران جو ہے وہ اس طرح وہ تلفظ آئے عراب لگاؤ اور دیکھے کہ یہ میں غلط پڑھتا ہوں تو اس پر اس وقت ایک مطلب کہ انڈر لائن کر لیں پھر جب وہ چار صفحات مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد وہ اس کو اس میں تحریر کر لے تو اس طرح بھی آسانی ہوگی پھر یہ کہ بعضوں کا پتہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے نا زبان پر چڑھتا نہیں تو اس کے لیے یہ اس کی تکرار کریں جیسے فجر فجر فجر فجر جو بھی اس کو تلفظ پتہ چلے اس کو کم از کم بارہ مرتبہ پڑھ لے چھبیس مرتبہ پڑھ لے تو اس طرح انشاءاللہ شاء اللہ سجل اس کی زبان پر بھی چڑھ جائے گا ایسا بھی ہے کہ کوئی جیسے کہ ماں ماتحت ہے دیکھا کہ آپس میں دونوں کو تلفظ درست کرنے کا شوق بھی ہے تو ایک دوسرے ایک دوسرے کو محاسب بنا لے کہ جاب مجھ سے غلطی ہو تو آپ پیڑ پر تحریر کر کے دے دیں یا جو اپنا ماں ماتحت ہے تو اس کو اگر وہ غلطی کرے تو پیڑ پر لکھ کر دے دیں یوں اس کا تلفظ یہ نہیں یہ تھا یعنی دو اسلامی بھائی بھی آپس میں محاسب بنا سکتے ہیں اللہ تبارک و ہم سب کو جو آج ہم نے سنا مدنی فولین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی گفتگو میں دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ تبارک وطالعہ اگلے سلسلے میں مدنی نعام نمبر گیارہ جو کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے اور مٹی کے برتنوں کے حوالے سے ہے اس پر انشاءاللہ شاء اللہ حساب ہم مدنی پھول سنیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے تو آج کے ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنِ عامات کا عامل بنائے فکر مدینہ کرنے والا بنائے آمین وجا ہند نبی المین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہاں کہوں گا کہ نگران شراء کا ہر ہفتے کو بیان معاشرے کے ناصور وہ آپ الحمد یہ سنتے ہیں تو آج بھی ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کے ناسور ایک موضوع ہے نگرانی شورا کا جو چل رہا ہے اس میں آگے بہت سارے موضوعات چل رہے ہیں بہت سارے گناہوں کی طرف جو ہے ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جو واقعی معاشرے کے ناسور ہیں تو آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آج ساڑھے آٹھ بجے نگرانی شورا کا بیان ایک منفرد موضوع پر آ رہا ہے اس کو آپ ہم سب ضرور سنیں گے انشاءاللہ نیت کر لیتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ بجے جو یہ بیان ہوگا پاکستان کے وقت کے مطابق اس کو ہم انشاءاللہ شاء اللہ ضرور سنیں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاحی نبی چیل امین صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم